ان نمل عمال و ہم چاہے علم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی دنیا کا کوئی بھی کام کوئی بھی دھندہ کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے کوئی عالم ہے وہ اگر علوم و فنون پڑھا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہ اسپتال میں ہے یا اس کے علاوہ پرائیویٹ ہے جو بھی ہے اس کی کیا نیت ہے غرض جو بھی کام ہے جتنے بھی شعبے ہیں جو جو جس جس کام میں ہے اس کی نیت کیا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے یہ ہے سب سے بڑی چیز تو یاد رکھیے ایک تو ہے فرائض اور واجبات اور ایک ہیں اس کے علاوہ جو مباحات ہیں سارے فرضی کفایہ فایا کے درجے میں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے فرضی کفایہ ہے ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کی ٹھیک سے ٹھیک ٹھیک دین کی طرف رہنمائی کر سکے کوئی ڈاکٹر بننا فرض اور لازم اور ضروری نہیں ہے بس اتنے ہیں کہ کچھ لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کی دیکھ بھال کر سکیں پر جتنے بھی شعبے ہیں فرض کے کے درجے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے معاشرے کے اندر لازم اور ضروری نہیں ہے لیکن یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دے کر بچہ تمام تر مخلوقات سے ممتاز اسی لیے کیا ہے کہ اس کو عقل دی ہے کہ یہ عقل سے فیصلے کرتا ہے خود سوچتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو آ گیا وقت پہ دیکھا کہ کیا ہے بس ٹھیک ہے چارہ اس وقت ہے تو بس سارا کھا لیا یہ نہیں پتا کہ بعد میں چارہ ملے گا یا نہیں ملے گا جانوروں کی طرح بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دے کر اسی لیے اشرف المخلوقات کہا ہے دیگر تمام تر مخلوقات سے ممتاز کیا ہے کہ اس کو عقل دی ہے کہ یہ خود سوچ کر فیصلے کرتا ہے تو اس لیے میں اور آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مختصر سی زندگی کے اندر کوئی بھی فیصلہ کریں جو میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں اس سے پہلے خوب سوچیں سر پکڑ کے سوچیں لوگوں سے مشورہ کریں جو اس سے جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو مہارت رکھنے والے لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں خود سوچے اس کام کے اندر مجھے کتنی مشکلات آ سکتی ہیں کن کن مشکلات کا مجھے سامنا کرنا ہے کیا کیا آسانیاں ہیں وہ میرا مقدر بنے گی پھر وہ سوچے کہ کیا میں ان پریشانیوں کا ان مشکلوں کا سامنا کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو فبح بہت اچھا جی چلیے سر اٹھا کر چلیے شروع کیجئے بسم اللہ کیجیے جی اگر نہیں میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان مشکلوں کا سامنا نہیں کر سکتا میرے سامنے جو یہ مشکلات آئیں گی جو رکاوٹیں آئیں گی میں ان کو عبور نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ میں اسی وقت اس کام کو شروع ہی نہ کروں تو یہ ہے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں کہ جس کام کو کرنا ہے کمال تک پہنچانا ہے نہیں کرنا تو اسی وقت وہیں سے شروع سے اس کو شروع ہی نہیں کرنا بس جس کو شروع کر دیا اس کام کے اندر اتنی کمال اتنا مہارت اتنی مہارت حاصل کر لینی چاہیے کہ جس اس کام میں دنیا میں آنے کے بعد اس کام اتنی مہارت کسی نے حاصل کی ہی نہ ہو میں تو کہتا ہوں کہ پڑھنے والے طالب کو چونکہ ہمارا تعلق اس وقت جو ہم جس بات پر بات کر رہے ہیں وہ علوم پر بات کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر کسی نے ہدایہ پڑھنی ہے تو وہ ہدایہ کو ایسے سمجھے کہ خود ہدایہ خود صاحب ہدایہ کو بھی اس طرح نہ سمجھ آئیے وہ اس طرح سمجھ جائے اس کو کمال ہے نا بھائی کمال کیا ہے صاحب ہدایہ کوئی کسی اور چیز کے بنے تھے یہی آزاد ہے اللہ تبارک نے نہیں تھی بہت ہی مختصر زندگی تھی اور اتنا بڑا کام کیا ہے اتنا بڑا کام انسان سوچ پہلے چھوٹی سی کتاب لکھی بدایات المبتدی پھر خود سر پکڑ کے بیٹھ گئے اتنی مختصر کتاب سمجھ نہیں گی کسی کو پھر تفصیل لکھنے کے لیے بیٹھ اتنی لمبی لکھی اتنی لمبی لکھی خود ہی سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو میرا علم سارا ضائع ہو جائے گا لوگ تو اس کی طرف دیکھیں گے نہیں اتنی لمبی کتاب ہوگی پھر سر پکڑ کے بیٹھے پھر نہ بدایت المبتدی نہ طویل والی پھر ایک مختصر سی درمیان پین بین والی کتاب لکھی ہے یہ ہدایات جو آپ کے سامنے ہے لوگ تھے وہ بھی ہماری طرح انسان تھے ایسے ہی تھے ایسے ہی سر ہوگا ایسے ہی ہاتھ پاؤں ہوں گے سب کچھ تھا اتنی مختصر سی زندگی تھی تو یہ ہے کہ کمال تک پہنچا دیں بس ٹھیک ہے اب ضروری تو نہیں ہے کہ صاحب کمال تک آپ اتنا پہنچ جائیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا آزم تو ہو نا بس دماغ میں یہ سوار کرتے ہیں کہ ہم نے ٹاپ کر جانا ہے ہر چیز میں لیکن پہلے نیت ہماری ٹھیک ہو پھر ہم نے ٹاپ کرنا ہے اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو ٹاپ کرنے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہے تکبر و غرور آپ کے قدم چومے گا پہلے نیت پھر اس کے بعد آپ کا آزم بلند ہو اللہ تبارک و خود فرماتے ہزم بلند رکھنے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا ہے ہم لوگ ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے یا کچھ بھی چیز ہے ہمیں بھی کمی کو تی محسوس ہوتی ہے اللہ تبارک و کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں دیتا پہ جاتا, جاتا ہے دیتا چلا جاتا ہے انسان سمیٹ بھی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں خود سیئے بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کا ویسا معاملہ کرتا ہوں تو ہمارے دماغ میں کیا ہے ایسا کہ ہم کیوں نہیں اچھا گمان رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بلند رکھیں کہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور کمال سے پڑھنا ہے کوئی چھٹی ہم نے نہیں کرنی ایسا پڑھنا ہے ایسا پڑھنا ہے سمجھ آ جائے فکر کو بھی کہ مجھے کسی نے سمجھا فکر کو بھی سمجھ آ جائے کہ مجھے کسی نے سمجھائے ہاں جی عزم. عزم بلند ہونا چاہیے عزم. پہلے نیت خالص ہو پھر اس کے بعد آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ کمال کو پہنچ جائیں کمال کو چھو لیں آپ حد تک چلے جائیں اس سے پہلے آج تک دنیا میں اس حد تک پہنچا ہی کوئی نہ ہو یہ آپ کا ازم ہونا چاہیے پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں خود راہ راست پہ ہم آ جائیں اور پھر دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے والے بن جائیں یہ ہے اصل زندگی علم اور مال. علم اور مال دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بالکل بھی مشکل نہیں ہے علم اور مال حاصل کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے علم حاصل کرنا کیا مشکل ہے پڑھتے چلے جاؤ پڑھتے چلے جاؤ آپ کی علم حاصل ہوتا چلا جائے گا مال ہے آپ عزت سے کماؤ ذلت سے کماؤ حلال سے کماؤ آرام کماتے چلے جاؤ ٹھیک ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ حاصل ان کو کر سکتے ہیں لیکن ان کو حاصل کر لینے کے بعد ان کو سنبھالنا سب سے بڑا مشکل کام ہے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق پوری زندگی گزارنا یہ ہے اصل کمال علم حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے مال کما لینا مال حاصل کر لینا کوئی کمال نہیں ہے مال کو حاصل کرنا ٹھیک طریقے سے حلال ذرائع سے اور پھر اس کے بعد اس کا خرچ کرنا اور اس مال کا استعمال کرنا ٹھیک ٹھیک مصارف کے اندر یہ ہے اصل کمال آپ کے مصارف کیا ہیں آپ کا مال کہاں خرچ ہوتا ہے آپ کے پاس جو علم ہے اس علم پر آپ کا عمل کتنا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ان کا حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ان کو اپنے مصرف پر خرچ کرنا اور اس پر استعمال کرنا یہ ہے کمال کہ جو لوگ علم کو حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں وہ ہیں کمال کے لوگ اور با مقصد زندگی گزارنے والے تو مال کمانا یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن مال کو بھی ٹھیک ذرائع سے حاصل کرنا اور پھر اس کے بعد اس کے جو ٹھیک ٹھیک مسارف ہیں ان پر خرچ کرنا یہ ہے کمال اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے اور کمال طریقے سے حاصل کرنے کی دین علومیاں کو حاصل کرنے کی اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بہرحال اس سال ہمارا ساتھ رہے گا ان اللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں کہ جو گیارہ سے لے کر گیارہ تیس تک ہے فی الحال وہ رہے گا ہدایہ کو لے کر فرقہ کی کتاب ہے الہدایہ جو علوم کے اندر کس علم سے متعلق ہے فقہ سے ہدایہ فقہ کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ اس فن کے اندر یا اس علم کے اندر جو کتابیں ہیں ان کا ایک چاند ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ لائبریریوں کی زینت ہے یہ فقہ کی ڈھیرو کتابیں ہیں ڈھیرو کتابیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مقبولیت عطا کی ہے وہ جب انسان سوچتا ہے تو کیوں نہ جانے کہ اس کے اندر کیا کمال ہے مصنف کا تو بہرحال نہ ہی اتنی طویل ہے نہ ہی اتنی مختصر ہے اور بہت کمال کی کتاب ہے ایک ایسی کتاب ہے جو انور شاہ کشمیری رحم اللہ سے تو آپ واقف ہوں گے کہ وہ کس پائے کے انسان تھے یار وہ ایسا آدمی تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں جس چیز کو ایک بار دیکھ لوں صرف ایک بار ایک نظر میری اس پہ پڑ جائے سو سال گزر جائے اس کے بعد آپ کچھ میں سے آپ کو ہر بار بتاؤں گا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی جن کی ذہانت کمال درجے کی تھی تقوی کمال درجے کا تھا اس شخص کا فرمان میں آپ کو صرف ہدایہ کے متعلق بتاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر کتاب دنیا کی ہر کتاب جس کو میں دیکھ لوں اس کو میں آپ کو لفظ بہ لفظ آئی نہیں لکھ کے دے سکتا ہوں ایک بار دیکھ لوں بہا دو اس کو ختم کر دو جلا دو میں اس کی تصنیف تمہیں لکھ کر دوں گا سوائے چار کتابوں کے دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ایک کتاب لاؤ اس کا ایک نسخہ میرے سامنے لاؤ اس کے بعد سب کو بہا دو تباہ کر دو جلا دو میں تمہیں لکھ کر اول آخر ایک ذرا بھی فرق نہیں ہوگا میں تمہیں لکھ کر دوں گا سوائے چار کتابوں کے نمبر ایک قرآن کریم ہوں ہوں اس کی مثل نہیں نمبر دو بخاری شریف ہمیں بخاری رحم اللہ کی جو تعلیف ہے جن کے اندر انہوں نے احادیث کو جمع کیا ایک انوکھے انداز میں نمبر تین مسنوی روم نمبر چار ہدایا چار کتابیں کہتے ہیں ایسی ہیں ان کو نہیں بس میرا خالص ہدایا کے لیے یہی جملہ کافی ہے ویسے کہ ہمارا ہدایات جو ہے کس درجے کی کتاب ہے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی اور اس پر کیا ہے پھر عمل کرنے کی تو فقہ طافرمائیں تو اب وقت تھوڑا ہی ہے تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ فقہ کی تعریف موضوع غرض عوایت اور فقہ کا ماخذ یہ دیکھ لیتے ہیں فقہ دو بابوں سے ویسے آتے ہیں فقوح کروما سے اور سمیا سے فق ہے یفقو اور فقو ہے یفق ہو ٹھیک باپ سے اور باپ سمیا سے اگر یہ باپ سمیہ سے ہو فقح یفق ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا علم حاصل کرنا المبش کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا العلم فق ہے یفق سمیہ سے ہو لیکن جب یہ کروما سے آتے ہیں ہے یا تو اس کے معنی ہوتے ہیں فقی ہونا سمجھدار ہونا ٹھیک ہے نا فقوح یا فقیہن کیا ہونا فقی ہونا سمجھدار ہونا یہ باپ کروما کے معنی ہے جب کہ باپ سمے آ کے معنی ہے العلم بشی کسی چیز کا جاننا کسی چیز کا سمجھنا فقہ کی لغوی تعریف یہ ہو گئی فقهي الاصطلاحي تاريخ الفقه العلم بالاحكام الشرعية الفرعيه المكتسب من ادلتها التفصيلية العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه المكتسب من ادلتها التفصيليه فقه وعلمها جو احکام شرعیہ فرعیہ کا علم ہے جس کو احکام کے تفصیلی دلائل کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے العلم بالحکام شرعیت الفرعیہ احکام شرعیہ اور فرعیہ کا علم ہے المختصب جسے حاصل کیا جاتا ہے من عدل تفصیل تفصیلی دلائل کے ذریعے سے دیکھیے بالاحکام احکام شرعیت الفرعیہ احکام شرعیہ فرعیہ احکام شرعیہ یعنی شریعت کے احکام جی بتاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک کیا علم بالاحکام احکام شرعیہ احکام شریعہ شریعت کے احکامات دو قسم کے ہیں ٹھیک ہے ایک اصولیا یا آپ اس کو کہہ دیں کہ شرعی دو قسم کے ہیں ایک اصولی اور ایک فرعی ٹھیک ہے احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں احکام اصولیہ یا احکام اعتقادیہ کہہ دیں اور نمبر دو احکام فرعیہ یا آپ کو بتائے گا کوئی نہیں ایسا رٹا مارتے رہتا ہے ہمیں بھی پتہ نہیں کتنے عرصے تک رٹا مارتا رہا کہ احکام شرعیہ اور فرعیہ پتہ نہیں ہوتا کہ احکام شرعیہ کیا ہے احکام فرعیہ کیا ہیں تو احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں ایک جو ہے وہ کیا ہے احکام اصولیہ کہتے ہیں احکام اعتقادیہ اور دوسرے نمبر پر احکام شرعیہ احکام اصولیہ اعتقادیہ مثلا اعتقادی احکامات اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے مثلا اعتقاد سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اعتقادی ہیں اور اصولی ہیں ہیں شریعت کے احکام ٹھیک ہے نا اعتقادی اصولی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں فقیہ ایک لاکھ مبیث چوبیس ہزار انبیاء ہیں وغیرہ وغیرہ جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ احکام اصولیہ ہیں جو احکام فرعیہ ہیں جو آپ کے بدن ازاء و جوارح سے تعلق رکھتے ہیں نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہیں احکام فرعیہ ہیں تو اب آپ تاریخ کو دیکھیں گے العلم بالاحکام شرعیہ الفرعیہ احکام شرعیہ فرعیہ کا علم علم فقہ کیا ہے الم لوگوں نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں پھر اس تعریف کو دیکھتے چلے جائیں تو پھر آپ کو ترجمہ بھی سمجھ جائے گا بالأحکام کی صفت من عدلتها عدلتها لکھیں گے متانیس ولیحا کے ساتھ اور التفصیلية. ٹھیک ہے تو احکام کا علم فقہ جو ہے ٹھیک ہے نا یعنی اعتقاد کی بات بھی اس میں آئے گی لیکن کیا ہے اصل علم کیا ہے احکام شرعیہ فرعیہ عبادات معاملات سارے ٹھیک ہے نا المختصب تفصیل جو تفصیلی دلائل کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ تفصیلی دلائل کیا ہیں کتاب اللہ ہے سنت رسول ہے اجماع ہے قیاس ہے ان کے ذریعے سے علم کو حاصل کیا جاتا ہے تو الفق ہو پھر لوغات سمع فقه يفقه معناه العلم بالشيء ومن باب کرم فقه يفقه معناه كان فقیحا فقیحو جانا فقیح بننا قون الانسان فقیحا انسان کا فقیح بن جانا سمجدار بن جانا وفی الاسطلاح العلم بال بالاحکام الشرعیت الفرعیت المتسبو تفصیلی اب ہوگئی بات آپ لوگوں کو فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آ گئی سمجھ میں اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ احکام فرعیہ کیا ہوتے ہیں احکام فرعیہ کیا ہوتے ہیں بتائے گا کون رول نمبر دو احکام فرعیہ کیا ہوتے ہیں رول نمبر دو اللہ اچھا رول نمبر دو وہاں پہ اچھا مجھے مغالتا ہوا شاید کسی اور سے پوچھنا تھا چلیں اچھا جی فقہ کی تعریف یعنی لغوی اور اصطلاحی ہو چکی اب ہے فقہ کا موضوع فقہ کا موضوع فعل المقلف ثبوت اوسل بن ٹھیک ہے مکلف کا فعل ثبوتن اوسل بن حرال اور حرام ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے فقہ کا موضوع ہے اس سے بحث ہوگی کہ آدمی کا جو فعل ہے یہ ٹھیک ہے جائز ہے ناجائز ہے ٹھیک ہے نا اصول کھاتا ہے اس کا یہ کھانا جائز ہے یا نجائز ہے وہ گائے بیل کھاتا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے وہ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ جہاں پر گدھے کو یا کتے کو بیل یا بھینس بنا کر کھلایا جاتا ہے ایسا کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے تو یہ ہے کہ مکلف کا فیل اس سے بحث کی جاتی ہے وہ ہے علم فقا کا موضوع ٹھیک ہے نا فی الحال مکلفی ثبوتن اوسلبن فقہ کا موضوع اچھا جی ہوگی بات آگی بات سمجھ فقہ کا موضوع کیا ہے فعل المکلف مکلف کا فعل یعنی انسان کا فعل بس یہ کیا ہے فقہ کا موضوع ہے آدمی کا کوئی بھی فعل ہے وہ ٹھیک ہے یعنی غلط ہے کیا ہے غرض وغائط الفوظ بار بس کہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے خوش بختی حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا اب کیا ہے اس کی غرض کیا ہو سکتی ہے یہی تو ہے کہ کوئی حاصل کرتا ہے کوئی کسی کو سکھاتا ہے تو اس سے غرض کیا ہے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے اچھا معاملہ کریں اور اپنی رضا نصیب فرمائیں باقی یہ کہ علم فقہ کا ماخذ نمبر چار نمبر ایک فقہ کی تعریف نمبر دو فقہ کا موضوع نمبر تین فقہ کی غرض و غائب نمبر چار فقہ علم فقہ کا ماخذ وہ ہیں چار چیزیں کتاب اللہ سنت رسول امت اور قیاس ٹھیک آج کا سبق آپ کا فقہ کی تعریف لغوی اور اصطلاحی ٹھیک ہے اور فقہ فقہ کی تعریف ہو گئی فقہ کا موضوع فیل المقلف ثبوت نوصل بن فقہ کی غرض وغیرہ الفوظ بسعدین علم فقہ کا ماخذ جو کہ چار ہیں کتاب اللہ سنت رسول اجماع امت قیاس باقی ان شاء اللہ صاحب ہدایہ یعنی جو مصنف ہیں ان کے حوالے سے بھی پڑھیں گے اور ہدایہ کے حوالے سے بھی پڑھیں گے کہ ہدایہ کیا چیز ہے کیا ہے اس میں تو ایک دو سبق ہمارے اس طرح ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ اصل کتاب کو اور یہ جو اسباق ہیں یہ آپ کے اصلی کتاب کے اس سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یہ آپ کو صرف ہدایات میں کام نہیں آئیں گے آپ کو فقہ کی کوئی بھی کتاب ہاں آپ فقہ کی کتاب پڑھ کے آ چکے نا قدوری؟ ارے بھائی پہلے بتاتے بتانی نہیں چاہیے تھی مجھے تعریف آپ کو فکر کی فقہ کے امام بیٹھے ہوئے اور میں آپ کو تعریف بتایا جا رہا ہوں چلیے اللہ تعالی آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر و برکت عطا برلته لمسنا كتاب تمام جهاني وناصر ہوں واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته